رہیں لیکن ہمارے یہاں پر بھی کچھ اسلامی بھائی موجود ہیں جو کہ آج مقابلہ کر رہے ہیں سیمی فائنل کے لیے ہماری دونوں طرف کی ٹیم تیار ہو کر سرما لگا کے نظر آ رہی ہے آج تیار ہو کے آئے ہیں ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے آپ کے چہرے یوں ہی جگمگاتے رہیں فیضان اعلیٰ حضرت مناتے رہیں اور سلسلہ ذوق نات اب شروع کر رہے ہیں آئیے اپنے سلسلے کی طرف بڑھتے ہیں سلو حبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ مدنی چینل کے ناظرین آج دوسرا کوارٹر فائنل ہے ہماری ٹیم آئی ٹی اور ٹیم جامعت المدینہ کے درمیان ہمارے بہت ہی پیارے پیارے اسلامی بھائی یہاں پر موجود ہیں ٹیم آئی ٹی پچھلے مرحلے میں آپ پیچھے رہ گئے تھے اس کے باوجود انہیں آگے آنے کا موقع مل گیا کوالیفائنگ راؤنڈ میں ان کے زیادہ پوائنٹس تھے اس لیے یہ آگے آئے اور جامعت المدینہ کی ٹیم نے ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں مقابلہ جیتا تھا اور یہ آج ان دونوں کا مقابلہ ہے دیکھیں گے کون آگے بڑھتا ہے ہمارے مدنی چینل کے ناتخواں بھی موجود ہیں اور آئی ٹی کے اور جامعت المدینہ کے شعبے کے اسلامی بھائی بھی اس پہ موجود ہیں اس سے پہلے دو باتیں آپ سب سے کروں گا دو باتیں آپ سب کی گوشت گزار کروں گا آپ سب ناظرین اور حاضرین بھی اس کو توجہ سے سنیں انشاءاللہ عزوجل اب ان قریب پچیس سفر المظفر آنے والا ہے اور اعلیٰ حضرت رحمتہ اللہ تعالی کا عرص ہمیں دھوم دھام سے منانا ہے انشاءاللہ. منانا ہے نا انشاءاللہ اللہ کی صدا بھی بھرپور نہیں ان شاء پچیس سفر المظفر کو سے اعلی حضرت منانا ہے ہمیں فیضان مدینہ میں آ کر اور عالمی مدری مرکز فیضان مدینہ میں دھوم دھام سے انشاءاللہ جشنِ رضا منائیں گے اور ذوقِ نات کا فائنل بھی ہوگا اور یہ انشاءاللہ اس بار اسٹوڈیو میں نہیں ہوگا بلکہ نیچے صحن میں ہوگا آآ تو آپ سب اسلامی بھائیوں کو حاضرین کو بالخصوص میں دعوت دیتا ہوں ناظرین کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ سب اسلامی بھائی اور سے اعلی حضرت منائیں گے فیضان مدینہ میں آ کر مدری منوں کو لائیے مدنی مننیوں کو بھی لائیے اپنے ساتھ دوستوں کو لائیے انشاءاللہ ہم جوم جھوم کر مناقب اعلیٰ حضرت بھی پڑھیں گے محفل نعت بھی کریں گے انشاءاللہ اللہ مدنی مکالمہ بھی ہوگا نگران شورا امید ہے ہمیں وقت ادا فرمائیں گے ہم اعلیٰ حضرت کی سیرت کے بارے میں اس دن ان سے سیکھیں گے سنیں گے بھی اور ذوقِ ناد کا فائنل بھی ہوگا اور اس کے بعد آخر میں لنگر رضویہ بھی کھائیں گے اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اس دن بھی بارہ بجے تک اپنا سلسلہ اینڈ کر دیں تاکہ دوسرا دن ورکنگ ڈے ہوتا ہے زیادہ اسلامی بھائی آئیں مدنی مننے منی آئیں ان کی اسکول وغیرہ کبھی حرج نہ ہو اور سب سب کے سب جو ہیں وہ لنگر رضویہ سے بھی مستفیض ہوں لہٰذا آپ سب کو انشاءاللہ آنا ہے اور یہ دعوت میں پیش کر رہا ہوں پچیس سفر آنے والی منگل فورٹینتھ آف نومبر یہ دن ہوگا اور تقریباً ساڑھے آٹھ بجے ہمارا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا نگران شورا بھی امید ہے ہمیں وقت ادا فرمائیں گے اور ہم انشاءاللہ اپنے سلسلے کو لے کر چلیں گے جشن رضا منائیں گے ذوق ناد کا فائنل بھی ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سلسلہ آپ تقریباً سولہ دن سے دیکھ رہے ہیں اور مزید آپ دیکھتے رہیں گے پچیس سفر تک اس سلسلے کی ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ پر بہت زیادہ اخراجات یقیناً آتے ہیں آپ سب دیکھتے ہیں کہ ٹرانسمیشن جو ہے وہ کس انداز سے کی جاتی ہے ایک ایک چیز پر یقیناً جو ہے وہ مال بھی خرچ ہوتا ہے ہمارا اتنا زبردست سیٹ آپ نے دیکھا اس پر بھی بہت سارا خرچہ ہوا ہے اور کم و بیش اب تک جو اس سیٹ پر جو اخراجات ہمارے لگے ہیں اس کی جو پاکستانی کرنسی میں وہ رقم ہے وہ تقریباً ڈھائی لاکھ روپے ہے اور اس سے اس کے علاوہ بھی مزید اخراجات ہوتے ہیں ہم اس کے لیے اس سے پہلے تک تو ہم نے کچھ نہیں کہا تھا لیکن اب چونکہ میں نے لنگر کا بھی کہہ دیا ہے اور اس کے علاوہ بھی فیضان اعلی حضت میں اخراجات ہوتے ہیں تو مدنی چینل کے ساتھ آپ اگر تعاون کرنا چاہیں یا لنگر رضویہ میں حصہ لینا چاہیں تو آپ فیس بک پر ہمارا جو لائیو چل رہا ہے اس کے ذریعے وہاں پر میسج چھوڑ دیجئے یا ہمارے جو نمبر چل رہے ہیں کالس کے ان پر رابطہ کر کے بتا دیجئے یا ویب سائٹ جو ای میل آئی ڈی چلتی ہے اس پر آپ فیڈ بیک ایٹ مدنی پر بتا دیجیے اپنا نمبر دے دیجیے جو پیش کرنا چاہیں دنیا میں کہیں بھی ہو آپ آپ اگر اس سلسلے کے لیے لنگر کے لیے آپ پیش کرنا چاہیں تو آپ ہمارے نمبر تک اسے پہنچا دیں اپنی جو ہے مدد ہے وہ پہنچا دیں انشاءاللہ شاء آپ سے ہمارے اسلامی بھائی رابطہ کریں گے اور آپ کی جو بھی رقم ہوگی اس کو لیا جائے گا اور دھوم دھام سے فیضان اعلیٰ حضرت منانے کے لیے انشاءاللہ اللہ یہ آپ کا حصہ بھی اللہ نے چاہا تو ذریعہ عظر آخرت بنے گا جو اسلامی بھائی خود نہیں کر سکتے دوسروں کو اس میں حصہ ملانے کا جذبہ دیں اور دوسری بات کہ فیضان اعلی حضرت جہاں منا رہے ہیں وہیں پر سے اعلیٰ حضرت کی رات اپنے گھروں کو بھی سجانا ہے اپنے گھر کو سجانے کی ترکیب بنائے اور بارہ ربیع الاول کی آمد سے پہلے پہلے پچیس سفر پچیس سفر کو ہی اپنے گھروں کو سجا لیجئے پرچم بھی لگا لیجئے اور دھوم دھام سے جشن رضا کے ساتھ ساتھ جشن ولادت کی بھی خوشیاں منائی انشاءاللہ شاء اللہ یہ سنا کہ کچھ اس مبارک دن میں آپ کچھ زیارتیں بھی کروائیں گے انشاءاللہ اللہ ہماری کوشش ہے کہ ہم اس دن جو ہے ہمارے جو اسلامی بھائی فیضان مدینہ آئیں ان کو مزار اعلی عزت کی مبارک چادروں کی بھی زیارت کروائیں گے سبحان اللہ اور خاک پاک بھی ہمارے پاس پہنچ گئی ہے انشاءاللہ اس کی بھی زیارت کی ترکیب بنائیں گے صاحب کی مزار شریف کی چادر, شریف کی چادر, کی چادر انشاءاللہ ہے مام امامہ شریف بھی امید ہے کہ ہمیں ملے گا تو ہم کوشش کریں گے کہ اس کی بھی زیارت کروائیں آج شکار رضا کے لیے بہت کچھ ہے شکار بس آپ نے ار سے اعلیٰ کا منانا ہے فیضان مدینہ میں منانا ہے ان شاء اللہ کی طرف بڑھتے ہیں آج دوسرا کوارٹر فائنل ہے اور کوارٹر فائنل میں ہم نے کچھ سیگمنٹس کو تبدیل کیا ہے پری کوارٹر فائنل کے مقابلے میں سات مراحل ہیں دو مراحل اس میں نئے ہیں اور دیکھتے ہیں کون سے مراحل سے انہوں نے گزرنا ہے سیگمنٹ آپ کے سامنے ہیں ان سے گزر کر جو زیادہ نمبر زیادہ پوائنٹس لیں گے ان کو آگے بڑھنے کا موقع ملے گا اور جو پیچھے رہ جائیں گے ان سے ہم ان کو طائف وغیرہ بھی انشاءاللہ اللہ پیش کریں گے آپ سب بھی جوش و جذبے کے ساتھ مدنی مقابلے کا حصہ بنے رہیے اور ہر ہر جواب پر ناروں کی بھی گونج ہو سبحان اللہ کی بھی سدائیں ہونی چاہیے انشاءاللہ پہلا مرحلہ شروع کرتے ہیں مدنی اشار کی تکرار سل الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی اشار کی تکرار یعنی بیت بازی اس میں دونوں جانب کی ٹیمیں ایک دوسرے کو اشار دیں گی اس طرح کے جو شعر پہلے پڑھا جائے گا اس کے دوسرے مصرے کے پہلے حرف سے شعر پڑنا ہوگا پہلا شعر میں پڑوں گا پھر آپ کو تین منٹ کا وقت ملے گا اور آپ اس سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے اپنا اپنا تعارف بھی کروا دیں اپنے اپنے نام کے ساتھ محمد ستر رضا, رضا، ماشاء اللہ محمد عادل اتاری اللہ محمد عظیم اطاری محمد, محمد عظیم اتاری دو اسلامی بھائی اس ٹیم میں مجلس آئی ٹی کے ہیں جی محمد بلال رضا ماشاءاللہ اتاری اللہ اتاری ماشاءاللہ محمد آصف محمد آصف اتاری مرحبا محمد شہباز شہباز بھائی ماشاءاللہ دو اس میں طلبہ ہیں جامعت المدینہ کے اور دورہ حدیث شریف میں دونوں نہیں وہ خام صاحب پانچویں کلاس میں ماشاءاللہ اللہ برکتے دے آپ کو مفتی اسلام عالم باعمل عمل بنائے دعوت اسلامی بنائے شیر پڑھ رہا ہوں غم ہو گئے بے شمار آقا بندہ تیرے نثار آکا آپ شیر پڑھیں گے سے اور آپ کا وقت شروع ہو چکا ہے ہیں تو آپ کے ہیں بھلے ہیں تو آپ کے ٹکڑوں سے تو یہیں کے پلے رخ یہاں پر آواز نہیں آ رہی مانیٹر یہاں کا بھی ہمارے حاضرین کا مانیٹر آن کر دیں بج ہیں تو آپ کے ہیں بھلے ہیں تو آپ کے ٹکڑوں سے تو یہیں پلیں رخ پچیس سیکنڈ کا کاؤنٹر نہیں چلے گا تین منٹ کا کاؤنٹر چلے گا جی ٹکڑوں سے ٹے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا حرم کی ہے بارش جوش کے ساتھ یہاں بھی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا حرم کی ہے بارش اللہ کے کرم کی ہے سبحان اللہ ہر شیر پر سبحان اللہ کی ذکر کی سدائے ہونی چاہیے جی بے بنا آسما منزل ابن مریم گئے لامکاں تاجدار مریم محنہ ویری گڈ پیارے پیارے اشار مل رہے ہیں سننے دل کو دل گاف دل گئے لامکاں جلدی دل اتنا مشورہ دل نہیں دل کرنا ہوتا دل گونج گونج اٹھے ہیں نغما تے رضا سے بوستان کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وا سبحان اللہ کیوں نہ ہو شفاعت ہے تمہاری واہ واہ قرض لیتی ہے گنا پرہیز گاری واہ واہ اتنا ٹھنڈا ٹھنڈا کیوں پڑ کسی سے قرض لے لیا ہے کیا کاف سے شیر پڑیں گے قسمت میری چمکائیے چمکائیے مجھ کو بھی در پاک پہ بلوائی سبحان اللہ جی مجھ کو میم ایک منٹ اور مسلے فارس زلزلے ہو جائیں وہاں ذکر آیا ولادت کیجیے ہاں ہاں ہاں ذکر آیا ولادت کیجیے زال ڈیڑھ <سؤال> منٹ باقی ہے اب تک کسی کا پلہ نہیں جھکا اگر ایسا کوئی شیر آیا سامنے والے شیر نہ پڑ سکے زال زال دو پوائنٹ کا یہ مقابلہ ہے یہ والا مرحلہ جلدی تیری پہزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں سبحان اللہ آپ لوگ سبحان اللہ نہیں کہہ رہے جی تاج سر بنتے ہیں آپ کو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے آئے نور تیرا سب گرانا نور سبحان اللہ یہ ڈپارٹمنٹ ان کو دے دیا آپ نے جی تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھے کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلواتے سبحان اللہ یہاں حاضرین کا جو مانیٹر ہے اس کو ذرا بڑھا دیجئے کون نظروں پہ چڑھے کاف کب گناہوں سے میں کب گنا سے کنارہ میں کروں گا یا رب نیک کب اے میرے اللہ بنوں گا رب سبحان اللہ جی نور آنکھوں بائک کے قریب بھی ہو جائے نور آنکھوں پہ تو چہروں پہ اجالے ہوں گے مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے سبحان اللہ نہیں آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے آخری شیر پڑھیں گے آپ مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے میں عشق بھی مدنی مدینے والے دونوں ٹیموں نے کسی کو بھی پیچھے جانے نہیں دیا اور اب تک ایسا ہوا بھی نہیں ہے مدنی اشار کی تکرار میں کوئی بھی میرے خیال سے ایک ایسا ہوا تھا ایک ایسا ہوا تھا جس میں آٹھ مقابلوں میں سے ایک بار ایسا ہوا تھا کہ مدنی اشار کی تکرار میں ایک ٹیم پیچھے رہ گئی تھی ورنہ سات مقابلوں میں کوئی پیچھے نہیں گیا دونوں ٹیموں کو برابر برابر اس میں پوائنٹ ملیں گے اور سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں دو دو پوائنٹ دونوں ٹیموں کے ہو چکے ہیں اسکور بورڈ پر جائیں گے اس سے پہلے حاضرین میں سے کون آئے گا اسکور بورڈ بھی دیکھ لیں دو دو پوائنٹ ہو چکے ہیں پہلے کوئی نہ آیا ہو جو پہلے نہ آئے ہو مدر اشار کی تکرار کریں گے باپو آپ لے لیں دو اسلامی بھائیوں دیکھیں آواز کوئی نہ نکالے آواز نہ نکالے صرف ہاتھ اٹھائے آپ آئیں گے آئیے مدنی اشار کی تکرار کریں گے چادریں وغیرہ بات میں کر لیتے آ جائیں یہاں کھڑے ہو جائیں کیا نام ہے آپ کا احمد گنی اتاری. مانے گنی. آپ کا کیا نام ہے احمد رضا بھائی چلیں بھائی پہلا شیر نارے دوسخ کو چمن کر دے بہارِ عارض ظلمتِ حشر کو دن کر دے نہ کیا پڑھنے کا انداز ہے ظلمتِ ظلم کیا ہوا آپ تو ہاتھ نہیں اٹھایا تھا کھڑے ہی ہو گئے تھے پڑھ نہیں پا رہے آپ مائک اور ہے ان کا جی مائک بند ہے شاید مدینہ مائک کھلائے ہے پڑھے نہیں پڑھ پا رہے ہمارے کیا نام بتائے عثمان ایک غنی بھائی کو تحفہ پیش کریں گے باپو ان کو تحفہ دیں امامہ شریف کا سبحان اللہ اتنا جلدی وہ ہو گئے اگلی بار ان, ان کے مقابلے میں بھی کسی کو لائیں گے دیکھتے ہیں آخر تک کون لے کے جاتا ہے عثمان غنی سے کوئی کرے گا مقابلہ آواز آواز کوئی نہ نکالے جو پہلے آیا نہ ہو آپ کریں گے آ جائیں باپو کے پاس جائیں جائے جلد، جلدی جلدی ٹائم کم ہے مدنی اشار کی تکرار کیا نام ہے با... زوا سے شیر حسائیے دو, دوبارہ سٹار دوبارہ اسٹارٹ کریں آنا. نہیں نہیں نیک سے کنٹینیو رکھنا دوبارہ, رکھ دوبارہ لینا چلو دوبارہ کر لیتے سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی سین, سین. جلدی آنا. یہاں پر آ کر بہت ساری آوازیں بند ہو جاتی ہیں وہاں سے اسٹارٹ لینا وہاں سے تین سے پڑے سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھی شیشوں میں چمکا ہمارا لگے ایسا تو لگتا ہے جلد وہ بلوائیں گے جائیں گے جا کر انہیں زخمی جگر دکھ لائیں گے اللہ, اللہ کیا نام ہے آپ کا حسن رضا حسن رضا ماشاء جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں ہر جگہ لطف آب مدینے آب کا لیا کرتے ہیں ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو اور یاد محمد میرے دل میں بسی باپو نے ہاتھ رکھ دیا ہے تو پڑھنے لگے اور یاد پھر الف اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مس اللہ, اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے سبحان اللہ قرآن خوف قلب کو اس کی رویت کی ہے آرزو جس کا جلوہ ہے عالم میں ہر چار سو بلکہ خود نفس میں ہے وہ صبح عرش پر ہے مگر عرش کو جلالو پھر مجھے شاہ بہروبر مدینے میں میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینہ اللہ نیم نیم مدنی منہ کتنے سال کے <تصفيق> میرے چان صدقے آ جا ادھر بھی میں مدینے چلا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا چلو مان لیتے ہیں چلو پھر, پھر کرم ہو گیا مین سے لیں مین سے ہاں میں ہوں سننی رہوں سننی مروں سننی مدینے میں باقی پاک میں بن جائے تربت یا رسول اللہ سبحان اللہ کی سدائے تو ہونی چاہیے بھائی کیا لا لو ہم غریبوں کو لا لو ہم غریبوں کو بلا لو رسول اللہ کبھی پہے پائے شبیر و شبر فاطمہ در مدینے سبحان اللہ چل پے پھر تمنائیں زیارت نے کیا دل بے چین پھر مدینے کا ہے ارمان مدینے والے اللہ پھر پتا پتا بوٹا بوٹا ذکر خدا میں کھویا ڈالی ڈالی گونچی ذکر خدا میں گوچی گوچی کیا ہوتا ہے گوچا گونچا گنچا گنچا اچھا ڈوب سکتی ہی نہیں موجو کی توگیانی میں جس کی کشتی ہو محمد کی نگی اللہ اکبر چلے بھائی کتنے سال کے آپ تیرہ سال کے مگر کمال کر دیا اچھا جو تیرے در سے یار ہیں در بدر یوں ہی کھارتے تان اللہ بھائی اب تو ان کے ٹکر کا تو کوئی نہیں ہوگا لگتا ہے در بدر دال دال دھارے چلتے ہیں سکھا کے وہی کترا تیرا دھارے چلتے ہیں وہی قطرہ تیرا تارے کھلتے ہیں سکھا کے وہی درا تیرا تاجی دارے شاہ دی تم پہ ہر دم کروڑوں بھائی میں مقابلہ ختم کرتا ہوں کافی دیر سے چل رہا ہے ان دونوں کو انشاءاللہ شاء اللہ شریف چادر اور گلاف کعبہ کے دھاگے پیش کرتے ہیں سبحان اللہ دونوں کے لیے سبحان اللہ کی سدائے ہوں یہ تو ہمارے چیف گیسٹ ہونے چاہیے فائنل میں مدینہ مدینہ کیا آصف بھائی دیکھ رہے آپ کیا بات ہے مزہ آ گیا تھکن اتر جاتی ہے سر ایسا ہوتا ہے تو ماشاء بڑی زبردست محنت کر کے اسلامی بھائی آتے ہیں حاضرین اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور یہ سلسلہ آپ گھروں میں بھی کر سکتے ہیں مدنی اشار کی تکرار کریں اور آپ کا وقت بھی دیکھیں ذکر و دروت میں ناطوں میں گزرے گا سفر میں یہ ہو سکتا ہے اور دوسرے برے کاموں سے بھی انشاءاللہ ویڈیو گیم سے الٹی سیدھی چیزوں سے بھی انشاءاللہ بچتے رہیں گے فیضان اعلی حضرت فیضان! یہ بھی فیضان اعلی حضرت ہے کہ ہم نے ذوق نعت کوٹ کوٹ کے بھر دیا ہے اللہ تعالیٰ اس ذوق کو سلامت رکھے اور مزید اس میں برکتیں عطا فرمائے اور یہ دعوت اسلامی کا فیضان ہے دعوت اسلامی امیر علیہ سنت نے ہمیں اعلیٰ حضرت کا در بتایا اور ذوق نات بتایا کہ کیسے پایا جاتا ہے کس طرح بڑھایا جاتا ہے سلسلہ جاری ہے ایک مرحلہ گزر چکا ہے دونوں ٹیموں کے برابر پوائنٹ ہیں اور دیکھتے ہیں اگلے مرحلے میں کیا ہوتا ہے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. <سلام> کیا غزرت کی رہے یہ دوسرا راؤنڈ ہے حروف تحجی اس کا نام ہے حروف تحجی اردو کے جو الفابیٹس ہیں جو ورڈ الفابیٹس یعنی حروف مفردات الف بے پے تے تقریباً 37 ہیں اور یہ سب کے سب یہاں لکھے ہوئے ہیں ایرو کے سامنے جو آئے گا اس سے شیئر سنانا ہوتا ہے ہر جواب کا ایک پوائنٹ ہے آپ کی ہیلپ آپ کی ٹیم کا کوئی ممبر نہیں کرے گا ٹیم آئی ٹی اور ٹیم جامعت المدینہ ہمارے سامنے ہے آئی ٹی والوں میں سے پہلے کون آئے گا ہر کسی نے اپنی باری پر آنا ہے اور اسے گھمانا ہے جو شیر جو حرف پائے گا اس سے شیر سنانا ہے فبتر رضا بھائی بسم اللہ پڑھ کے دیکھیں کیا آتا ہے پچیس سیکنڈ ہوں گے جواب دینے کے لیے کاف سے شیر سنائیں گے آپ حاضرین میں سے بھی کوئی ان کی ہیلپ نہیں کرے گا یہاں سے کوئی نہ بولے پلیز کاف کبھی تو سبزگ کا اجالا ہم بھی دیکھیں گے ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے مدینہ ہم بھی دیکھیں گے سبحان اللہ کی سدایت ہو ماشاء ماشاءاللہ مدینہ مدینہ بہت اچھا شیر سنا ہے کون آئے گا ہر ٹیم کے ممبر کو آنا ضروری ہے اور اپنی باری پر اسے گھمائیں گے بسم اللہ پڑھ کے گھمائے تو اور اچھا ہے پڑھ لیا تھا آپ کے لیے آ رہا ہے صاد صاد سے شیر ماشاء اللہ. اللہ بہت اچھا شعر سنایا مشہور شعر ہے کون آئیں گے دوبارہ ٹیم آئی ٹی سے ہر جواب پر ایک پوائنٹ ہے دونوں ٹیموں نے ایک ایک جواب دے دیا ہے عادل بھائی کے لیے کیا آتا ہے گلستان کا ہی سے شیر سنائیں ہم مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح ان شاء ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو سبحان اللہ سرماوی بھی آپ نے لگایا ہوا ہے مدینے جانے کی لگتا ہے تیاری کر لی ہے انشاءاللہ جائیں گے ضرور پھر جواب دے دیا ہے سے شیر سنایا ہے کون آئیں گے آصف بھائی مرحبا بسم اللہ پڑھ کے سیدھے ہاتھ سے گھمائیں گے اور دیکھیں کون سا حرف آتا ہے جو شیر ایک بار ہو گیا وہ دوبارہ نہیں ہوگا پھر کاف آ گیا کاف سے شیف سن کب گنا ہوا میں کروں گا یارب؟ نیک کب اے میرے اللہ بنوں گا یارب؟ بنوں گا, گا یارب سبحان اللہ ماشاء اللہ درست جواب دے دی آصف بھائی نے بھی دو دو پوائنٹ دونوں ٹیموں کو مل گئے ہیں آخری آپ کی ٹیم کے دونوں کے ایک ایک ممبر رہ گئے کوئی چہرے پہ کوئی ٹینشن نہیں نظر آ رہی مسکرا رہے ہیں آپ اچھی تیاری کیے لگتا ہے الحمد للہ آپ کے لیے آ گیا ہے میم میم سے شیر سنائیں گے مجھے مدینے کی دو اجازت نبی رحمت شفیع امت اٹھارہ سیکنڈ ہے پلاؤ پلوا کے پلاؤ بلوا کے جامع الفت نبی رحمت شفیع امت. پہلے پڑا تھا پلاؤ بلوا پلوا کے ہو جاتا ہے نکل جاتا ہے کیا پلاؤ بلوا کے جامع الفت نبی نبی رحمت, رحمت شفیع, شفیع امت اللہ. سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ سبحان اللہ کی سدائیں ہوتی رہیں آخری ممبر ہیں بسم اللہ پڑھ کے اسے گھمائے دیکھیں آپ کے لیے کیا نکلتا ہے ایسا ہر ہے اس سے کوئی شیر نہیں آتا ان دونوں سے نہیں آتا رے اور زیر سے دوبارہ دوبارہ گھمائیں کیا ہو گیا آج کیا الف پہ رکا ہے کہ بلینک پہ اگر اس پہ آئے تو کیا کریں گے کچھ, کچھ ہے کوئی نیا ورڈ پھر انگلش میں شعر سنیں ایسے ہی پوائنٹ دے دیں گے الف سے سنا دیں آپ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں. اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی سبحان اللہ آمین ماشاءاللہ اللہ دونوں نے تینوں اشار درست سنا دیے کسی نے پوائنٹ ضائع نہیں ہونے دیا پانچ پانچ پوائنٹ ہیں لگ رہا ہے کہ آج مقابلہ بڑا سخت ہونے والا ہے بھی بہت مضبوط ہے دائرے دوسرا مرحلہ ہے کوارٹر فائنل ہے حاضرین میں سے کون آئے گا بولے گا آواز کوئی نہ نکالے آواز نہیں نکالے آپ آ جائیں جلدی سے بلو کپڑے والے جلدی جلدی آنا ہوتا ہے سوچ کے آئیں گے تو وقت نکل جائے گا کیا نام ہے آپ کا گمائے بسم اللہ پڑھ کے شیر سنانا ہوگا پھر سنائیں گے اس سے شیر سے آتا ہے نہیں آتا کس سے آتا ہے شین سے آتا ہے, سین سے آتا ہے؟ زار سے آتا ہے تو ہاتھ کیوں اٹھایا تھا ہاتھ تو وہ اٹھائے جس کو آتا ہو آپ سمجھے الف آ جائے گا کس سے آتا ہے نعرہ لگاتے فیضانے والا فیزانے والا تو بہت اونچا ہے نارا بھی اونچا ہونا چاہیے فیزانے جاری رہے گا ان کو قلم کا توحفہ دیں گے انشاءاللہ اور کون آئے گا جو پہلے نہیں آیا لبیک کوئی بولے گا تو اچھی بات ہے لبیک بولنا چاہیے لیکن ابھی آواز نہ نکال خاموشی سے صرف ہاتھ اٹھائیں تاکہ ماحول صحیح بنا رہے واہ بھائی کا مدیری جا رہے اتنے تیار ہو کے آئے کیا نام ہے آپ کا مکی رضا ماشاءاللہ اللہ گھمائیں گے بسم اللہ پڑھ کے دیکھیں کیا آتا ہے ان کے لیے شیر تیار کیے ہیں کہ کی نہیں کتنی دیر کی تھی تیاری تھوڑی دیر آپ کے لیے تو بہت آسان آ گیا یہاں کا مشکل چاہیے سبحان اللہ انہوں نے شیر درست سنا ان کو بھی توحفہ پیش کریں گے توحفہ لے لیں جا کے مکی رضا توحفہ تو لے لیں ماشاءاللہ اللہ اور کون آئے گا چلے آپ آ جائیں سب سے پہلے ہاتھ اٹھتا ہے ان کا کچھ بھی پوچھو سب سے پہلے ہاتھ اٹھتا ہے بھائی کیا کھاتے ہو ہر جواب آتا ہے آپ کو کیسے ہی ہاتھ اٹھاتے ہیں کیا نام ہے آپ کا جنید اتاری شاء اللہ چلے سنائیں گے نا شیر ایسے ہی نہیں گھمانا بسم اللہ پڑھ کے کتنے سال کے آپ شاء اللہ جنید اتاری کے لیے کون سا حرف ہر رہا ہے پھر یہ آ گیا یہ سے سنائیں گے نبی نظر کرم فرمانا حس نی نکنا نس میں لگا دے زور میں انشاءاللہ ان کو بھی توحفہ پیش کریں گے اللہ مدینہ مدینہ دو راؤنڈ ہو چکے ہیں دو مرائل سے گزر کر ہماری دونوں ٹیمیں جو ہیں کوئی بھی پیچھے جانے کو تیار نہیں ہے آئیے شروع کرتے ہیں اپنا اگلا مرحلہ سلو الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سکور بورڈ بھی دیکھ لیں اس کے بعد انشاءاللہ اگلے مرحلے کی طرف گے سکور بورڈ بار بار اس لیے بھی دکھایا جاتا ہے کہ ہمارے نئے ناظرین جو ہوں وہ اس سے آگاہ ہو جائے کہ کیا چل رہا ہے کتنے مرائل ہو چکے ہیں اور کون کہاں پہنچا ہے شروع کریں اپنا اگلا مرحلہ مشکل الفاظ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سلسلہ جاری ہے اور ہمیں ایک مدنی پھول ملا ہے اس کو میں آنر کر دیتا ہوں کہ مدنی منوں کو توحفہ دیتے وقت ہم عام طور پہ یہ نیت کرتے ہیں کہ ان کے والدین کی مل گئی ہے ایسا ہی ہوتا ہے باپو تو یہ ہمارے اپنے ذاتی ہوتے ہیں کسی کے نہیں ہوتے نہ کوئی اور مالک ہوتا ہے اس کا میں خود مالک ہوتا ہوں عام طور پہ چیزیں جو ہے تو میری نیت میں نے ان کو دیا ہے میری طرف سے وکیل ہیں ہمارا یہ طے ہوتا ہے کہ مدنی منوں کو ہم جو بھی دیتے ہیں وہ ان کے والدین وغیرہ کی ملک ہوتا ہے جزاک اللہ ہماری برقرار مدنی مذاکر میں یہ ذہن دیا ہے کہ جو نابالغ مدنی مننے ہوتے ہیں ان کو انہیں کوئی تحفہ دیا جائے تو ان کے والدین کی ملک کیا جائے یہ امیر السلت کی طرف سے آتا کردہ مدنی پھول ہے تو انشاءاللہ اس کے بعد سے ہر سلسلے کے اندر جو مدنی مننوں کو جو نابالغ مدنی من ہوتے ہیں ان کو جو تحفہ دیتے ہیں وہ ان کے والدین ہی کی ملک کرتے ہیں ٹھیک ہے مدنی منع بہت ذوق اور شوق سے سلسلے میں آتے بھی ہیں دیکھتے بھی ہیں اور بڑے بھی آتے ہیں سفید داڑیوں والے بھی یہاں پر آتے ہیں اور دیکھتے بھی ہیں اور فیڈ بیک تو الحمدللہ اتنا زبردست ملتا ہے باپو کہ جب رات کو ہمارے سسٹم پر یہ امیجز دیکھی جاتی ہے نا تو سمجھے نا تھکن جو ہے وہ اتر جاتی ہے کہ اتنے سارے ناظرین کتنی محنت کر کے یہ بناتے ہوں گے کتنے کتنے دل لگاتے ہوں گے وہ مزار اعلی عزت کے اسکیچ بنانے میں تو ہماری بات سن کر وہ جب میں اعلان کر رہا ہوتا ہوں تو ذہن میں ہوتا ہے کہ اللہ کرے ایکدھ کوئی بنا لے لیکن جب دیکھتے ہیں تو, تو کئی بنے ہوئے ہوتے ہیں سو ڈیڑھ سو کبھی دو سو اس سے بھی اوپر ہمیں یہ اسکیچز ملتے ہیں پھر ہم اس میں سے سلیکٹ کرتے ہیں تو یہ ہمارے ناظرین جو ہے بڑے محبت سے اعلیٰ حضرت کے فیضان کو لوٹ رہے ہیں اور سلسلے کو دیکھ رہے ہیں ہماری دل جوئی بھی کرتے ہیں حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں اور اپنے مفید مشوروں سے بھی نوازتے ہیں نوازتے رہا کریں سلسلہ ذوق نات کا آٹھواں راؤنڈ آٹھواں پارٹ آپ دیکھ رہے ہیں اور کوارٹر فائنل کا دوسرا یہ حصہ ہے اور تیسرا مرحلہ ہمارا شروع ہونے جا رہا ہے نام ہے مشکل الفاظ دونوں ٹیموں کو پانچ پانچ لفظ اسکرین پر دکھائے جائیں گے اور ان کے ساتھ ان کے مانا بھی ہوں گے لیکن آپشن کے ساتھ تین میں سے کسی ایک کو انہوں نے چوز کرنا ہوگا درست کریں گے تو پوائنٹ ملے گا نہیں چوز کر سکے غلط جواب دیا تو پوائنٹ نہیں ملے گا پانچ پوائنٹ حاصل کرنے کا یہ مرحلہ ہے آپ نے جواب نہیں بتانا صرف سبحان اللہ کہنا ہے ٹھیک ہے شروع کریں ٹیم آئی ٹی کے لیے کون سا لفظ ہے پہلا پچیس سیکنڈ ہوں گے ہر جواب کو دینے کے لیے بہت آسان الفاظ بھی ہو سکتے ہیں مشکل بھی ہو سکتے ہیں پہلا لفظ ہے ہلال جواب دیجیے مشورہ بھی کر سکتے ہیں ہلال میں تین آپشن ہیں چہرہ پانی یا چاند چاند چاند آپ نے کہا چاند بتائیں گے جواب صحیح ہے کہ غلط آپ کا جواب بالکل درست ہے ماشاء چاند ہلال کا مانا ہے اور درست جواب ہے شاید بہت آسان بھی تھا اگلا لفظ دیکھتے ہیں کون ہے پانچ پانچ الفاظ ہیں دونوں ٹیموں کے لیے لفظ ہے بار بار کا مانا کیا ہے آرا بوجھ یا لوہا آپ بتائیں گے درست جواب پچیس سیکنڈ میں جی آپ ہی پانچوں لفظ آپ سے بوجھ بوجھ سوچ لیجئے کہیں بوجھ نہ پڑ جائے بارہ سیکنڈ ہے آپ نے کہا بوجھ بار کا مطلب بوجھ تین آپشن ملتے ہیں تو آسانی ہو جاتی ہے ایک سو بیس پرسینٹ ایک سو بیس پرسینٹ ہے پرسن ہی سو ہوتا ہے جب دیکھیں ان کا جواب صحیح ہے کہ غلط ان کا جواب بالکل درست ہے ماشاء اللہ تیسرا لفظ تیسرا لفظ کون سا ہے چمنستان چمنستان کا مطلب بتائیں گے ملک شہر یا باغ نام تو کسی ملک سے مل رہا ہے افغانستان چمنستان بتائیں کوئی ملک ہے شہر ہے کہ باغ ہے کیا معنی ہے باغ جی باغ باغ دیکھیں ان کا جواب درست ہے کہ نہیں اگر جواب درست ہے تو سبحان اللہ کی سدائیں ہوں گی سبحان اللہ ماشاءاللہ درست جواب دیے ہیں تینوں اب تک چوتھا لفظ لفظ ہے کیا ہے گل ہے گل ہے یہ گل اچھا گل ہے گل گل بتائیے گل کا کیا مطلب پھلٹا مٹی یا پھول پھول پھول اور اگر اس کو گل پڑے تو ابھی تو گل پوچھا ہے تو اچھا اس کو گل پڑے تو گل کا کیا مطلب گل کا مانا نہیں گل کا نہیں پتا لیکن آپ نے گل کہا ہے کا ہم نے گل ہی پوچھا تھا لیکن اگر گل ہو تو گل کا مطلب ہوتا ہے مٹی لیکن آپ سے گل پوچھا گیا تھا آپ کا جواب درست ہے کہ نہیں انہوں نے کہا پھول ان کا جواب پھر درست ہے سبحان اللہ آخری لفظ ہے ان سے کون سا لفظ ہے آخری پانچواں لفظ اسکرین پر لفظ ہے گردوں گردوں کا مطلب بتائیں گے آپشن ہے مٹی یا گرد آلود یا آسمان ان تین میں سے کوئی ایک اس کا مطلب ہے اگر آپ میں سے کسی کو بتایا تو جواب مت دیجئے گا بتائیے گیارہ دس گرد آلود گرد آلود آپ نے کہا تین آپشن ہے آپ کے پاس مٹی گرد آلود آسمان دیکھیں ان کا جواب صحیح ہے کہ غلط آپ کا جواب غلط ہو گیا ہے گرد آلود نہیں بلکہ درست جواب کیا ہے گردوں کا مطلب ہے آسمان آسمان کو گردوں بھی کہتے ہیں جواب آپ کا غلط ہو گیا پانچ میں سے چار کے درست جواب دیے ہیں اس کے لیے سبحان اللہ کی صداائیں بھی ہوں اور ایک ایک پوائنٹ بارہ لب لوز کر چکے ہیں دوسری ٹیم کی طرف چلیں گے جامعت مدینہ آپ لوگ تیار ہیں مشکل الفاظ تو ویسے آپ لوگوں کے لیے کم مشکل ہوں گے مشکل مشکل کتابیں پڑھتے ہیں ہم نے اس سیگمنٹ کو خاص طور پہ اس لیے بھی شامل کیا ہے کہ معلومات میں بھی اضافہ ہو اور مشکل اشعار سے ہی الفاظ لیے گئے ہیں تاکہ آپ جب ان شعروں کو دیکھیں تو آپ کو وہ شعر آسانی سے سمجھ آئیں تیار ہیں آپ دیکھیں ان کے لیے کون سا لفظ ہے پہلا جامعہ المدینہ والے اب پانچ الفاظ کے جواب دیں گے پہلا لفظ لفظ ہے ہجر ہجر کا مطلب بوسیدہ جدائی یا سواری بتائیے انیس سیکنڈ ہے جدائی آپ نے کہا جدائی دیکھیں جواب صحیح ہے کہ غلط جواب بالکل درست ہے سبحان اللہ دوسرا لفظ کون سا ہے ان کے لیے اسکرین اس پر دیکھیں گے لفظ ہے زمزمہ زمزمہ کا مطلب زمزم زم شریف پانی یا نغمہ چل چل ہاتھ میں اٹھانا بس جواب دینا ہے آپ تینوں میں سے کوئی بھی دے سکتا, سکتا پندرہ ہے پندرہ سیکنڈ ہے نغمہ محبت نغمہ محبت سوچ لیجئے کہیں غلط جواب نہ ہو جائے آپ نے کہا نغمہ آپ کا جواب صحیح ہے کہ غلط بالکل درست ہے سبحان اللہ تیسرا لفظ کون سا ہے اس میں مشورہ بھی کر سکتے ہیں جواب کے لیے جی تیسرا لفظ لفظ ہے ستم ستم کے کیا مطلب ہے ستم کا کیا مطلب ہے ظلم کشتی یا دماغ بتائیے پچیس سیکنڈ ہے الگ, الگ الگ الفاظ کے معنی بھی سیکھنے کو مل رہے ہیں بتائیے ظلم ظلم یہ سیگمنٹ آپ نے لے لیا ہے جواب دینے کا ظلم آپ نے کہا غلط جواب بھی ہو سکتا ہے کنفرم کر دیجئے یہی آپ نے کہا ظلم بتائیے جواب ان کا پھر درست ہو چکا ہے سبحان اللہ تین لفظ پوچھے گئے ہیں اب تک دو مزید باقی ہیں دیکھیں چوتھا لفظ کیا آتا ہے چوتھا لفظ تیم جامعہ المدینہ کے لیے لفظ ہے خزاں خضا کا مطلب ویرانی خوشبو یا دھواں بتائیں گے آپ پچیس سیکنڈ کے اندر خزاں کا کیا معنی ہے خضا ویسے ایک موسم بھی ہے لیکن یہاں کن مانا میں ویرانی ویرانی کنفرم ہے ماشاء اللہ بڑے آپ کانفیڈینٹ ہے اس میں جواب جلدی دے رہے ہیں خزاں کا معنی ویرانی سلیکٹ کر لیا جائے آپ کا جواب پھر درست ہے ماشاء آخری لفظ ہے جو ان سے پوچھا جائے گا ٹیم آئی ٹی کے پوائنٹس کے برابر آ چکے ہیں آخری لفظ کون سا ہے لفظ ہے نہال نہال کا مطلب کیا ہے موت کتاب یا خوش کوئی یہاں سے نہیں بولے گا نہال کا معنی بتائیں گے پندرہ سیکنڈ باقی ہیں موت, موت, موت کتاب یا خوش موت موت آپ نے کہا دیکھیں ان کا جواب کیا ہے موت. آپ کا جواب غلط ہو گیا ہے ایک بار پہلی بار یہ غلط جواب ہوا نحال کا مانا تھا دیکھیں کوئی یہاں سے نہ بولے خوش نال کا مانا ہے خوش آپ وہیں رہیے نہال کا بلد مطلب بلد ہے, ہے خوش کرنا اسی لیے نو نال کہ نو مولود جو ہوتا ہے وہ تنزیہ ہے جو وہ شعر ہے نا تمہارے کوچے سے رخصت کیا بڑا نال کیا یہ ایک انداز ہے شاعری کا یہاں مطلب خوش ہی ہے یعنی یہ کہنا کہ آپ نے تو مجھے کھانا نہیں کھلایا بڑا خوش کیا تو وہ ایک انداز ہے وہ جو شعر میں جو انداز ہے وہ اس کا کچھ اور ہے اور جب اس طرح کہا جائے تو تنزیہ ہو اعلی آزت کے شعر میں تنزیہ انداز نہیں ہے یاد رکھیے گا اس کو اللہ تنزیہ نہیں کہیں گے اعلیٰ حضرت کے شیر میں تنزیہ نہیں ہے تنزیہ طور پر کہا جاتا تو جس کے چھوڑا محبوب بتا تو اس سے تمہارا نے کیا بالکل بہر الحال کا معنی آپ نے غلط بتایا اور دونوں ٹیم پھر ایک بار برابر ہو چکی ہیں ایک ایک جواب دونوں نے غلط دیا اسکور بورڈ کی طرف جائیں گے آپ میں سے کوئی بتائے گا لفظ کا مطلب پہلے پوچھنے تو دیں مطلب ہاتھ اٹھا لیا لفظ ہے ہاتھ نیچے رکھے ابھی تو میں پوچھوں گا لفظ ہے ای کون بتائے گا ای ماں آخر میں نون نہیں ہے ای ماں. باپو باپ لے لیں کسی سے ود ہے آپشن ود آؤٹ آپشن ہے آپ سے باپ جلدی لے لیں آپشن کہ آپ کو کوئی نمبر بھی نہیں کٹے گا ای کا کیا مطلب اشارہ جو جو ہاتھ اٹھا رہے تھے ان کی تائید کرتے ہیں آپ کا جواب بالکل درست ہے بتائیں اس کا کیا مطلب روز جزا روز جزا کا کیا مطلب کون بتائے گا جی پوچھیں بتائیے قیامت قیامت کا دن آپ کا جواب درست ہے سبحان اللہ چلے اس کا مطلب بتائیں محب مشب मतलब کا مطلب باپ آپ بتائیں جی مشب کا کیا مطلب محبت کرنے والا محبت کرنے والا, <تصفيق> والا اور محبوب کا کیا مطلب جس سے محبت کی سبحان اللہ دو جواب دیے دو تحفے دے دی دیں اللہ وزری کے ناظرین دونوں ٹیموں کے نو نو پوائنٹس ہیں سلسلہ جاری ہے اسکور بورڈ دیکھتے ہیں کہ تین مرائل سے گزر کر کس طرح کون سی ٹیم کہاں پہنچی ہے جوکہ سیزن فائیو کا آٹھواں پارٹ اور دوسرا کوارٹر فائنل چل رہا ہے آئی ٹی اور جامعت المدینہ دونوں کے نو نو پوائنٹ ہیں ابھی چار مرحلے باقی ہیں بہرحال کسی ایک نے پیچھے جانا ہے اور کسی نے آگے بڑھنا ہے سیمی فائنل کے لیے اب بڑھیں گے اپنے اگلے مرحلے کی طرف اس کا نام ہے نصیب آپ کا وہاں کیا غزر کی رح رح. رح رح. رح رح. نصیب آپ کا کیا ہوتا ہے اس میں اس میں نصیب ہوتا ہے کچھ بھی نکل سکتا ہے کوئی توحفہ کوئی سوال کوئی بدنی چیک کوئی مقدس تحائف یا کوئی ٹاسک کچھ بھی کرنا ہو سکتا ہے ان کا نصیب ہے ہو سکتا ہے نمبر پوائنٹ کم بھی ہو جائیں پوائنٹ بڑھ جائیں دیکھتے ہیں کیا نکلتا ہے آپ کے نصیب سرما تو لگا کے آئے آپ لیکن نصیب دیکھیں کیسا ہے سلسلہ جاری ہے سرما میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ سنت ہے لگانا اور میں تنظ نہیں کر رہا میں خوش ہو رہا ہوں کہ آپ نے لگایا اچھی بات ہے تو سرما لگانا چاہیے سرما لگانے سے آنکھوں کا بھی آنکھوں کا بھی بھلا ہوتا ہے اور سرما سنت کے مطابق لگانا چاہیے سنت کے مطابق سرما لگانے کا طریقہ بھی پوچھیں گے کسی سے آپ تیار رہیں ٹھیک ہے عادل بھائی سے بھی پوچھ سکتے ہیں ہم دونوں ٹیموں کے ہر ممبر نے آنا ہے اپنی باری پر اور جو ٹاسک یا جو کچھ بھی نکلے ان کا نصیب ٹیم آئی ٹی سے نہیں بلکہ آپ جامعت المدینہ سے شروع کرتے ہیں آپ یہاں پر ذرا سائلنس موڈ رکھیں پلیز کچھ نہ کچھ باتیں چل رہی ہوتی ہیں تو ہم ڈسٹرب ہوتے ہیں آئیے رات میں سرما لگانا سنت ہے درست بات یہ ہے رات میں سرما لگانا سنت ہے یہاں ہے یہاں ہے میں خود کھولوں گا آپ کھڑے رہیں آپ مجھے بتائیں کون سا باکس لیں گے آپ بلیک بلیک اچھا بسم اللہ رحمانحیم اچھا کچھ نکلے اور ہم آپس میں کچھ تبدیل بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے لیے ایک ٹاسک ہے آپ نے بتانا ہے یہ شیر کس مذرک کا ہے یہ ہے آپ کا کوشچن نازشیں کرتے ہیں آپس میں ملک ہیں غلام آنے شہ ابرار ہم آپ بتائیں گے یہ کس کا شیر ہے آپ کی ٹیم کے ممبر آپ کی ہیلپ ڈرنک کریں گے اس میں جو نکلے گا آپ کو بتانا ہوگا نصیب آپ کا بتائیے پچیس سیکنڈ میں سے دس سیکنڈ باقی ہیں یہ کن کا شیر ہے نادشے کرتے ہیں آپس میں ملک ہے غلام آنے شہ ابرار ہم نادشے آنے فخر کرنا آپ کا وقت ختم ہو گیا ہے جواب نہیں دے سکے جواب دیتے تو ایک پوائنٹ ملتا آپ نے جواب نہیں دیا یہاں سے کوئی بتائے گا کون بتائے گا آپ بتائیں گے سب سے چھوٹے مدنیمن جلدی کھڑے ہو جائے اعلی جی کا پکی بات ہے سوچ لیں کس کا ہے اعلیٰ حضرت جواب بالکل درست ہے ان کو توحفہ پیش کریں گے اعلی حضرت کا شیر ہے یہ پارٹ وہ کچھ دھار یہ کچھ زار ہم یا الاہی کیوں کر اترے پار ہم اس کلام کا یہ شیر ہے آپ پوائنٹ نہ لے سکے جی ٹیم آئی ٹی سے کون آئے گا آئیے مرحبا جی کون سا باکس لیں گے سب بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کے لیے ہے کچھ سوال نہیں ہے اور ہے یہ خوشخبری اب خوشخبری میں کیا ہے یہ مجھے نہیں پتا ابھی دیکھیں گے پیج پلٹیں گے تو کچھ نکلے گا ایک پوائنٹ بغیر کچھ کیے واہ بھائی آئیے ان کے لیے سبحان اللہ کی صدایوں. کوئی ٹاسک نہیں ملا کچھ نہیں ایک پوائنٹ ان کا بڑھ گیا ہے ٹھیک ہے اب کیا ہوتا ہے ان کے لیے بھی پوائنٹ نکل سکتا ہے آصف بھائی آ رہے ہیں کون سا باکس لیں گے بلیک اور گرین ہو چکا ہے پنک پنک آپ کے لیے ایک ٹاسک ہے دیکھیں کیا ہوتا ہے اس میں اب اس میں میرا کوئی کام نہیں ہے میں دکھا دیتا ہوں پھر آپ لوگ فیصلہ کریں یہ ہے سامنے والی ایک شیئر پڑے گی اس شیئر کو پورا کریں گے آپ اور اگر درست جواب دیں گے تو دو پوائنٹ لے جائیں گے نہیں جواب دے سکے تو کچھ نہیں شیر پڑیں گے آپ جلدی سے پچیس سیکنڈ کے اندر پہلا مشر آپ پڑھیں گے دوسرا انہوں نے پورا کرنا ہے آپ دونوں کے آپس کا معاملہ ہے یہ جلدی کیجئے اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو دو پوائنٹ ہم پہلے دے دیں گے انہوں. جلدی جلدی مائک میں مائک الکلب و شجو الاحما شجو دل زار چنا زیر یہ عربی کا ہے لمیاتی نظیروں کا ہے جی پہلا مصرا تو آپ صحیح پڑھیں القلب و شجو و الحمد دل زارے چنا جاں زیر چنو جا زیر چنو آصف بھائی کے پاس ہیں پچیس سیکنڈ انہوں نے بھی چن کر شیر دیا ہے پچیس سیکنڈ میں جواب دینا ہے یہاں سے کوئی ہاتھ نہ اٹھا ایک بار دوبارہ ایک بار پھر پڑھ لیں القل بجوں شجوں دل جا رہے چنا جہاں دیر چنوں ول ہم منہ جی وما ہے ہم منہ ہے غالباً جی جلدی کچھ دے بھی نہیں ہے نا کر نہیں سکتے نا کچھ اب پہلے <laughs> کر سکتے تھے ابھی یہ نکل گیا وقت آپ کا ختم ہو گیا ہے آپ پورا کریں شیر الکلب شجو الحمو شجو دل زارے جا زیرے پت اپنی میں کہاں سے کہوں میرا کون ہے <سطور> سوا میرا کون ہے تیرے سوا جانا, آمار سوا آمار سوا جانا سوا سوا سوا ماشاء بہت زبردست شیر چن کے لائے اور ان کو نہیں پتا ہوتا کہ ایسا ہو سکتا ہے ہمیں ہی شیر دینا ہو بہرحال ان کے نصیب پھر پوائنٹ نہیں لے سکے ہیں لیکن کچھ کٹے گا بھی نہیں آپ کی ٹیم سے کون آئے گا ہر ممبر نے اپنی باری پر آنا ہے کون سا پوائنٹ کون سا باکس لیں گے یلو بھور سے بولا کر اللہ آپ کے لیے کچھ نکلا ہے دیکھیں کیا ہے دکھا دوں دل بڑا رکھیں آپ کے لیے یہ اللہ اکبر ایک پوائنٹ کم ہو گیا ان کا اسی مرحلے میں لیا تھا آپ نے اس پر سبحان اللہ وہ کہہ رہے ہوں گے جو آپ کے ساتھ ہے نا جامعت المدینہ کے ساتھ سبحان اللہ نہیں کہ ان کا دل نہ ٹوٹ جائے کہیں دونوں ٹیموں سے دو دو آ چکے ہیں تیسرے کون آ رہے ہیں آئیے دیکھیں کیا نکلتا ہے چار باکس کھل چکے ہیں بلیک یلو پنک اور گرین بتائیے براؤن زور سے بولا کریں نا. براؤن تاکہ ناظرین یہ نہ نا سمجھے میں اپنی مرضی سے کھول دیا اللہ اکبر آپ کے لیے بھی ایک زبردست ٹاسک نکلا ہے پورا کریں گے ہوتا پورا کریں گے انشاءاللہ ضرور یہ ہے آپ کے لیے ایک ساتھ میں آج کے سارے سیگمنٹ کے نام سنائے سیگمنٹ کے سنائیں گے تو ایک حضر پوائنٹ حضر حضر حضر ملے گا تھوڑا شا... سانس لے لیں سانس لے لیں آرام سے سنائیں گے یاد ہے آپ کو ہم تین ٹیک دیں گے ٹھیک ہے ایک بار ٹوٹ گیا تو دوسری بار موقع ملے گا تیسری بار اس کے بعد نہیں ٹھیک ہے تو تیار ہے آپ سانس لے لیں گے آگے پیچھے کر کے ساتھ ہمارے سیگمنٹ ہے آپ نے سب کے نام لینے یاد ہے تکرار اشعار مشکل الفاظ سانس نیل توڑنا ہے ایک سانس میں اچھا دوبارہ دوسرا ہو رہا ہے تکرار الفاظ مشکل الفاظ تکرار الفاظ کون سا تکرارے اشعار وہ مدنی اشعار کی تکرار شروع کا مدنی اشعار کی ٹکرار دو ہو گیا لاسٹ ہے آخری اب اب نہیں کر سکے تو پوائنٹ نہیں ملے مدنی اشعار سانس ٹوٹ گیا آپ کا چلے آپ اپنی جگہ پہ جائیں کوئی بات نہیں جی اچھا یہ میں پورا کرو نہیں کرو یار ایسا میرے ساتھ نہیں کرو نہیں میں نہیں کر سکوں گا میں کوشش کرتا ہوں آپ میں سے کوئی کرے گا مدنی اشار کی تکرار عروف تعجی درست کیجئے نصیب آپ کا سوچ سمجھ کر سانس رک گیا میں سانس رک گیا یاد تو ہے مجھے لیکن میرا سانس ایک بات چلو آپ کرو نا باپو آپ کرے نا آپ مجھے کروا رہے نا آپ کریں بھائی کون رہے گی آپ ایسا نہ کرے میرے کو امتحان میں رہے جو کرے گا آپ ایک بار ٹرائی تو کریں نہ کرو یار آپ بتائیں گے کون آپ بتائیں گے بتائیں جلدی بتائے ساتوں سیگمنٹ آج کے بنی اشار کی تکرار مشکل الفاظ سانس ٹوٹ گیا چلو جلدی مدنی اشار کی تکرار درست کیجیے الفاظ مائر مشکل الفاظ سانس تو ٹوٹ گیا ان کو شاپ اور موقع دیں مشکر الفاظ کیجیے سانس روکا ہوا ہے چلو بیٹھ جاؤ نہیں روکو اچھا چلے آپ کو دوبارہ موقع دیتے ہیں हा? یاد ہے چلو کوئی بات نہیں یہ کوئی بھی پورا نہیں کر سکا بہرحال نمبر نہیں ملے گا کون آئے گا آخری آپ کی ٹیم سے ہو گئے سب ہو گئے چھ کے چھ ہو گئے ہیں اس مرحلے میں اور سب کے نصیب جو ہے ایک آئی ٹی والے رہ گئے مجھے بتایا سب آ گئے کون رہ گئے ہیں? بتائیں سپتر رضا آ گئے آپ نہیں آئے شاید नहीं है بھائی نہیں चुके سب آ چکے ہیں بہرحال سلسلہ جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے تین مرائل ہو چکے ہیں عادل بھائی نہیں ہے نا آدل بھائی آ گئے تو بھائی آپ کیوں کنفیوز کر رہے آپ چلے کون سے باکس ہو گئے یہ رہ گئے ایک براؤن اور ایک بلو ادھر آ جائیں سامنے آ جائیں براؤن یہ جی سوری گرے یہ ہو گیا اب آپ نے اتنا کنفیوز کر دیا میں اس کو براؤن کہہ رہا ہوں یہ دونوں سے اس میں سے دیکھیں کیا نکلتا ہے کے اللہ اکبر آپ نے پہلے ایک نمبر کم کروایا تھا اب آپ کے لیے ہے سبحان اللہ خوش خبری اب دیکھیں اس میں کیا نکلتا ہے ضروری نہیں ہے پوائنٹ دروز شریف پڑھے آپ محمد سہان اللہ مدنی چیک آئیے چیک لینے چلتے ہیں مدنی چیک دیں گے ان کو اتنا بڑا چیک نہیں ہے آپ دونوں آئے لینے کے لیے <laughs> بڑا نہیں ہے پیزانے اعلی حضرت میں مل رہا ہے آپ کے لیے آپ کا نصیب مدنی چینل کے ناظرین سکور بورڈ دیکھتے ہیں دونوں ٹیموں کے اس مرحلے کے بعد برابر نمبر ہیں کوئی بھی آگے پیچھے نہیں ہے نو نو پوائنٹ ہو چکے ہیں تین مرلے ہو چکے ہیں چوتھے مرلے کی طرف بڑھیں گے اور دیکھیں گے اس میں کیا ہوتا ہے درست کیجئے میں انہوں نے کچھ درست کرنا ہوتا ہے کس انداز سے کریں گے آئیے اس سیگمنٹ کو شروع کرتے ہیں فیضان کیا پیسانے والا حضور درست کیجئے میں میرے سامنے ایک پزل باکس ہوگا اور اس پہ اشار انہیں اسکرین پر دکھائے جائیں گے وہ اشار انہوں نے لگانے ہیں کم سے کم ٹائم میں جو ٹیم کم ٹائم میں اشار پورے کرے گی وہی دو پوائنٹ لے سکے گی اور اگر برابر ٹائم ہوا تو تو یہ کوئی کرشمہ ہوگا اور دونوں ٹیموں کو پوائنٹ دے دیے جائیں گے پہلے مجلس سے آئی ٹی کو موقع دیتے ہیں تیار ہے آپ لوگ شیر دیکھیں گے اسکرین پر پھر فیصلہ کریں کون آتا ہے ٹیم آئی ٹی کا شیر ہے حس خیر الورا میں خدا کی قسم ہم جمال خدا دیکھتے رہ گئے شیر یاد ہے آپ کو نہیں اسکرین پر نہیں رہے گا لگانے والے تو ویسے پیٹ کیے ہوئے ہوں اس نے خیر الورا میں خدا کی قسم ہم جمال خدا دیکھتے رہ گئے آ جائیے کون آ رہا ہے آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب سے خیر الور میں خدا ہم جمال خدا جمال خدا جمال خدا دیکھتے دیکھتے رہ گئے انہوں نے کم سے کم ٹائم میں شیر پورا کرنا ہے خیر میں خدا کی قسم پچیس سیکنڈ ہو چکے ہیں بہت اسپیڈ سے چل رہا ہے اس میں خیر الورام خدا کی خدا کی قسم اللہ اکبر سبحان اللہ تینتیس سیکنڈ میں انہوں نے شیر پورا کر لیا ہے اللہ دیکھیں اس خیر الور کیا بات ہے بھائی اپنے خیر الورا میں کوئی غلطی تو نہیں ہے آئے ان کے لیے زور سے سبحان اللہ کے اتنا تیز اب تک کے مقابلوں میں پہلا یہ اسلامی بھائی ہیں جنہوں نے اس طرح کیا ہے ماشاءاللہ کیا بات ہے ان کو تو تحفہ بھی ملنا چاہیے دیکھیں اب یہاں سے کچھ اور کرشمہ ہو جائے اب ان کے لیے شعر دکھایا جائے گا اسکرین پر اور یہ پورا کریں گے ٹیم جامعت المدینہ والے کچھ مشکل شعر بھی تھا ان کے پاس ہاں ہاں ان کے لیے کچھ آسان شعر ویسے <brans> برابر یاد <ہی ہے>. آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے آپ میں سے کون آ رہا ہے کون آ رہا ہے آصف بھائی جلدی آپ لوگ ایک تو مدنی مشورہ بہت کرتے ہیں اچھی بات ہے لیکن ہمارے پاس وقت کم ہے آپ آئیں گے ایک منٹ شیر یاد ہے آپ کو یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات زندہ رہنا ہو تو مدینے میں رہے زندہ رہنا تو مدیم مدینہ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے آپ سے چنا سپیڈ میں لگا رہے ہیں جلدی میں غلطی ہوتی ہے دو پوائنٹ کا سوال ہے سیمی فائنل میں پہنچنا ہے بیس سیکنڈ ہو چکے ہیں صرف بارہ سیکنڈ باقی ہیں اللہ آپ کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے اور آپ روک دیں اتنا سپیڈ میں چل رہے تھے آپ کوئی بات نہیں پورا بھی کریں گے تو پوائنٹ نہیں ملے گا اس لیے پورا نہیں کرواتے آپ کو خالی خالی نہیں تھکاتے آپ اپنی جگہ پر جائیں ماشاءاللہ اللہ آپ نے اچھی کوشش کی لیکن بہرحال اس مرحلے میں انہوں نے اتنا ٹف ٹارگیٹ تھا 33 سیکنڈ پورا کرنا بہت مشکل تھا تو ان کو پوائنٹ اس میں نہیں ملیں گے بہرحال سلسلہ جاری ہے اور چار مراحل سے گزر کر ہماری ٹیم جامعت المدینہ نو پوائنٹ پر ہے مجلس سے آئی ٹی گیارہ پوائنٹ پر ہے لیکن ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا آئیے کچھ دیر کال لیتے ہیں ایک ویڈیو بھی چلاتے ہیں اور اس کو یہاں سے ریموو کریں گے آئیے آصف بھائی عادل بھائی کچھ کلام اعلی حضرت بھی سنائیں اور نعرے بھی لگائیں گے انشاءاللہ اللہ فیضان اعلی حضرت انشاءاللہ کچھ کال اسکور ہر قدم پر اسکور بورڈ دیکھے نو پوائنٹ ہیں جامعت المدینہ والوں کے گیارہ پوائنٹ ہے آئی ٹی والوں کے کچھ کال دیجیے گا پھر انشاءاللہ ویڈیو چلائیں گے کال سنا دیجیے میری مدد گزارش ہے آواز بڑا نام سنا دس لک آپ سلامت ماشاء اگلی کال خزانے اعلیٰ حضرت کا کلام تھا کہ احمد رضا احمد رضا کیا بات ہے تیری یہ ان کی ملکمت ہے اگر ہو سکے تو پڑھ دیں پلیز ماشاء اللہ کال عرضی خدمت یہ تھی مشہور زمانہ کلام چمک پاتے ہیں سب و پانی والے چند اگر سنا دے تو بہت بنے ماشاء اللہ ہماری جو آج کی ویڈیو ہے جو ہمارے ناظرین ہمیں بھیجتے ہیں اگر آپ کلام رضا پڑھ کر بھیجنا چاہتے ہیں تو ڈبل زیرو پر بھیج دیجئے ہم انشاءاللہ روزانہ ایک ویڈیو اپنے ویور کی چلائیں گے آئیے دیکھتے ہیں آج کس خوش نصیب کے پڑے گئے کلام رضا کو شامل کیا جا رہا ہے جس سے پان تل چند ماشاء اللہ ماشاء اللہ روزانہ ہم ایک ویڈیو چلاتے ہیں سلسلے میں اور اب کچھ دیر چند اشار کلام اعلی حضرت کے سنتے ہیں کچھ نعرے بھی لگائیں گے اور انشاءاللہ اللہ اس کے بعد ہم اللہ نے چاہا تو اپنے مقابلے کو مزید آگے بڑھائیں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علی صلی اللہ اور سول و صلی اللہ علی حبیب اللہ اللہ اللہ There hama جب حسن تھا ان کا جل و انوار کا آدم کیا ہوگا ہر کوئی का کے دیدار کا آدم کیا ہوگا قدموں میں جبی کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے جب چاند سے بڑھ کر ایڈی ہے سارے کا آلم کیا ہوگا بڑے آئے آئے ماں کے بو بڑے دیکھے پرچو دیکھ سب کے قدموں میں پڑے دیکھے موقم مدھ ہمارے محمد مدھا ہمارے بڑی شنگارے کان ملے گا بندے تو بہت مل جائیں گے مگر نہ ملے گا سانی یہ محمد سانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا محمد, محمد ہمارے محمد بڑی شانوار شان ہے میرے یہاں پر فرماتے ہیں فرماتے ہیں یہ فرماتے ہیں زمینوں تمہارے لیے مکینو مکھا تمہارے لیے چنینو چنا تمہارے لیے تمہارے لیے بدلنے زمان تمہارے لیے بدلنے جہاں تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے تمہاری چمک تمہاری دھمک تمہاری جھلک تمہاری مہک سمک سمک تمہارے لیے نجی سی ہو سفی سبھی سے کہیں کہیں نہ بنے یہ بے خبری کہ کلک پھیرے کہاں سے کہاں تمہارے لیے اشارے سے چیرے دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا گئے ہوئے دن کو اصر کیا یہ و تواں تمہارے لیے ہے دینے کو ارے دین والا گے سچا ہمارا نبی ہمارے ہمارے بولو ہمارے بڑی, بڑی, بڑی, بڑی, بڑی حضرت جاری رہے گا مدری چینل کے ناظرین مدری مقابلہ جاری ہے ذوق ناج سیزن فائیو کا دوسرا کوارٹر فائنل سیمی فائنل میں جانے کے لیے تیاری ہے کسی ایک ٹیم کی اور اسکور آپ دیکھ رہے ہیں نو پوائنٹ ہیں جامعت المدینہ کی ٹیم کے آئی ٹی والوں کے گیارہ پوائنٹ ہیں اور مختصر محفل کے بعد کچھ کالز ہم نے لی ویڈیو بھی چلائی اور اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے مرحلے کی طرف آپ جوش و جذبے کے ساتھ موجود ہیں نا جواب دیجیے فیضان اعلیٰ حضرت غیبت کے خلاف جنگ ان <متحد> غزرت کی ہمارے <سلامت> اس سیگمنٹ میں کیا ہوتا ہے میں پہلا شعر یعنی متلا پڑھتا ہوں اور سامنے والی ٹیم, ٹیم کے ممبر مکتا پڑھتے ہیں متلا کسے کہتے ہیں پہلے شیر کو اور مکتا آخری شیر کو دونوں یاد ہو یہ ضروری نہیں ہوتا بازوقات ہوتا بھی ہے اور اب دیکھیں گے کہ کس کی کیسی تیاری ہے ہر باری میں ہر اسلامی بھائی اپنی باری کے تین اشار کے مقتے پڑھیں گے تیار ہیں آپ نو پوائنٹ کا یہ مرحلہ ہے ہو سکتا ہے کوئی ٹیم بہت آگے بڑھ جائے کوئی پیچھے رہ جائے اس لیے بہت اچھی تیاری ہونا اس میں ضروری ہے ہر شیر کے پڑھنے کے لیے دس سیکنڈ ملیں گے آپ کو مکتا آپ پڑھیں گے میں پڑھوں گا متلا شیر ہے تیار ہیں آپ آئی ٹی والوں کے پہلے ممبر سے اسلامی بھائی سے شروع کرتے ہیں سبتر رضا بھائی گھبرائے کیوں آپ پہلا شیر جلوائے یار ادھر بھی کوئی تھے ہسرتیں آٹھ فہر تکتی ہیں رستہ تیرا اب حسن منقبت خواہ جائے اجمیر سنا تب آ پر جوش رختا نہیں خاما سبحان تھیرا اللہ ہر جواب پر سبحان اللہ کی سدائے ہوں دوسرا آسیوں کو در تمہارا مل گیا بے ٹھکانوں کو ٹھکانا مل گیا اے حسن فردوس میں جائیں جناب ہم کو صحرائے مدینہ مل اللہ, اللہ تیسرا شیر رخ دن ہے یا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شب زلف یا مشک یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں ہے بلبلیں رنگی رضا یا توتی نغمہ سرا حق ہے کہ واسف ہے تیرا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں سبحان آئی آئی اللہ آشاء اللہ تین تین شیر ہر اسلامی بھائی سے پوچھے جائیں گے جواب دینے پر ہر جواب پر ایک پوائنٹ ملے گا آپ تیار ہیں جی بالکل ٹیم آئی ٹی سے ایک پوچھ لیا اب آپ تیار ہیں اس میں مشورہ نہیں ہوگا ہیلپ نہیں کر سکتے تیار ہیں آپ آپ سے تین شیر پوچھے جائیں گے آپ دیں گے جواب پہلا شیر ہا جیوں آؤ شہن کا روزہ دیکھو تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو مکتا پڑھیں گے غور سے سندو روزہ کعبے سے آتی ہے صدا میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ جوہان اللہ. اللہ دوسرا بحان شیر بحان اللہ. راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے جو رضا کردے اٹھو جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے سبحان اللہ تیسرا شیر اللہ گو زلیل و خار ہوں کر دو کرم پر سگے دربار ہوں کر دو کرم مکتا پڑیں گے آپ دس سیکنڈ کے اندر ہر ممبر سے تین سوال ہوں گے چار سیکنڈ رہتے ہیں آپ کے پاس وقت ختم ہو گیا جواب نہیں دے پائے آپ اللہ کر کے توبہ پھر گنا کرتا ہے جو میں وہی اٹار ہوں کر دو کرم تین سوال آپ سے پوچھے گئے تینوں ہو گئے نا آپ نے دو کے درست جواب دیے ماشاءاللہ اللہ ہر جواب پر ایک پوائنٹ ہے آپ تیار ہیں ٹیم آئی ٹی دوسرے اسلامی بھائی عادل بھائی پڑھیں گے آپ مقتہ میں پڑوں گا متلا جواب دینے کے لیے دس سیکنڈ ہوں گے پہلا شیر ہے کلام الہی میں شمس دوہا تیرے نور فضا کی قسم کسم شب تار میں راز تھا حبیب کی زلف قسم یہی کہتی ہے بلبل باغے جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں نہیں ہند میں واسف شاہ ہدا مجھے شوق یہ رضا کی قسم و اللہ بڑا پیارا شعر پڑا آپ نے دوسرا شعر ہے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ کیا خوب مہکا مہکا سرکار کا مدینہ تقدیر میں خدایا لکھ دے فقط مدینہ تقدیر کے خدایا دس سیکنڈ میں پڑھنا ہے دوبارہ کوشش کر لیجیے جلدی آپ نہیں پڑھ سکے وقت ختم ہو گیا اطار کی دعا ہے تقدیر میں خدایا لکھ دے فقط مدینہ سرکار کا مدینہ دوسرا نہیں پڑھ سکے تیسرا شیر دیکھیں جواب دیتے ہیں کہ نہیں میرا دل اور میری جان مدینے والے تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے سگے طیبہ مجھے سب کہے کہ پکارے بے یہی رکھے میری پہچان مدینے والے سبحان اللہ آپ نے جواب درست دیا آپ نے دو پوائنٹ اس میں حاصل کیے ہیں تین تیسرے کا جواب نہیں دے سکے آپ تیار ہیں آصف بھائی آپ پڑھیں گے مکتا میں پڑھوں گا متلا شیر ہے آج عشق میرے نات سنائیں تو عجب کیا سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا مکتا دس سیکنڈ ہے آپ کے پاس شیرا میں اگر پھول کھلائے تو پورا شیر پہلا مشرا وہ حسن دو عالم ہے تیرہ میں اگر پھول کھلائیں تو کیا کیا بات ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ دوسرا شیر دیکھیں جواب دے پاتے ہیں کہ نہیں شیر ہے اے شہن شاہ مدینہ السلاط وسلام زینت عرش مسلاۃ وسلام میں وہ سننی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد کے میں وہ سننی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا سلاۃ وسلام سبحان اللہ ماشاءاللہ تیسرا شیر دیکھیں پورا کرتے ہیں کہ نہیں دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو چار آئے دل درد حسن کی بھی دوا ہو. شیر پورا کریں گے پہلا مصرہ چار دل درد حسن کی بھی دوا ہو درست جواب دیں گے پہلا مصرہ پڑھیں گے تو آپ کا وقت ختم ہو گیا ہے جواب نہیں دے پائے دے ڈالیے اپنے لبے جہاں بخش کا صدقہ کا چارا دل درد, درد, درد حسن کی بھی دوا ہو تین میں سے دو کے درست جواب دیے ہیں آپ نے بھی اور دو پوائنٹ حاصل کیے ہیں آخری آخری ممبر رہتے ہیں آپ تیار ہیں مشورہ کرے بغیر عظیم بھائی جواب دیں گے پہلا شیر ہے آپ کی نسبت اے, اے حسین ہے بڑی دولت اے, اے حسین دس سیکنڈ ہے آپ کے پاس مقصہ پڑنے کے لیے چار سیکنڈ باقی ہیں جلدی کیجیے آپ جواب نہیں دے پائے اے اے اے اے. ہر ولی کا واسطہ تار پر کیجئے رحمت اے نانا اے حسین دوسرا شعر پڑھ رہا ہوں آپ دیکھیں جواب دے پاتے ہیں کہ نہیں شاہ والا مجھے تعباب بلا لو تحبہ بلا لو مجھے تہبہ بلا لو ڈیوڑی کا اپنے کتا بنا لو قدموں سے اپنے مجھ کو لگا لو مکتا پڑیں گے آپ دس سیکنڈ ہے آپ کے پاس نوری بول نوری مستق یہ جی تیرا سناگر آپ کا وقت ختم ہو گیا ہے اللہ اکبر آپ جواب نہیں دے پائے کوئی بات نہیں تیسرا شیر دیکھیں اس کا مکتا پڑھتے ہیں کہ نہیں دل میرا جی یہ اپنے یہ نوری مستر تیرا سناگر اور اس کا گھر بھر ہو حاضر در اپنے گداگر کو در پہ بلا لو شاہ شاہ بلا لو مجھے آقا بلا لو تیسرا شیر دیکھیں آپ پورا کرتے ہیں کہ نہیں مکتا دل میرا دنیا پہ شیدا ہو گیا اے میرے اللہ یہ کیا ہو گیا جلدی دس سیکنڈ ہے آپ کے پاس آپ کے پاس وقت کم ہو رہا ہے دو سیکنڈ باقی ہیں اللہ اکبر وقت ختم ہو گیا ایک بھی جواب درست نہیں دیا جا پڑا جو دستا میں حسن گلشنِ جنت گھر اس کا ہو گیا بارہ تینوں کے جواب نہیں دیے ایک بھی پوائنٹ نہیں ملے گا آپ تیار ہیں آپ سے ہوں گے تین شیر متلے آپ پڑھیں گے مقتے تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا پڑھیں دس سیکنڈ ہوا کرتے ہیں اللہ اکبر دو سیکنڈ باقی یہ نہیں پڑھ پا رہے جملے قادری اٹھو نہیں نہیں آپ جواب نہیں دے سکے میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے حسن فقیر کا جنت میں بستر ہوگا اتنا مشکل ہے اتنا آسان تھا مشکل نہیں تھا دوسرا شیر واہ کیا جود و کرم ہے شہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث اور لاڈلا بیٹا تیرا محن اللہ تیسرے شیر کا دیکھیں مقدہ پڑھتے ہیں کہ نہیں شیر ہے حضور کعبہ حاضر ہیں حرم کی خاک پر سر ہے بڑی سرکار میں پہنچے مقدر یا وری پر ہے آپ کے پاس دس سیکنڈ ہے بڑا مشہور مکتا ہے اتنا سوچنے کا نہیں ہے سات سیکنڈ ہے چار سیکنڈ ہے جب کا بلاوا اللہ نہیں بتا سکے حسن حج کر لیا کعبے سے آنکھوں نے زیا پائی چلو دیکھے وہ بستی جس کا رستہ دل کے اندر ہے بڑا مشہور اور بہت زیادہ پڑا جانے والا مکتا لیکن آپ جواب نہیں دے پائے دونوں ٹیموں نے اس مرحلے میں کتنے کتنے پوائنٹ حاصل کیے ہیں یہ ہم کچھ دیر میں اسکور بورڈ میں دیکھیں گے آئیے اسکور بورڈ کی طرف بڑھتے ہیں ویسے تو ٹوٹل اسکور آپ کے سامنے ہے لیکن کس نے کتنے درست جواب دیے دیکھیں نو پوائنٹ کا یہ مرحلہ تھا ٹیم جامعت المدینہ نے پانچ درست جواب دیے اور ٹیم آئی ٹی نے بھی پانچ درست جواب دیے کل ملا کر دونوں ٹیموں کے آئی ٹی والوں کے 16 اور جامعت المدینہ والوں کے 14 پوائنٹ ہیں اور اب ہم بڑھیں گے اپنے آخری مرحلے کی طرف جس میں سوچ سمجھ کر جواب دینا ہے اور دیکھیں کیا ہوتا ہے اس میں فیصلہ ہو جائے گا کون سی ٹیم آگے بڑھ رہی ہے آئیے اسے شروع کرتے ہیں فیصنے مدری چینل کے ناظرین آج ہم نے سوال کیا تھا رحمت اللہ تعالی علیہ روزوں کے حوالے سے کہ آپ نے کس ننی سی عمر میں روزے رکھنا شروع کر دیے تھے اور جواب ہے سات سال کی عمر میں اور درست جواب دینے والوں میں سے بارہ کے نام یوسف باپو لیں گے اور پھر ان میں سے کسی ایک کے لیے قرآن دازی کا سلسلہ بھی ہوگا جی باپو جی ہمارے پاس جو نام ہے ان میں سے بارہ نام یہ ہیں رضوان ڈیرا غازی خان بنتے شبیر اطاریہ چیچا وطنی بنتے اکبر اطاریہ پشاور زہیب امتیاز اسلام آباد حسیب اطاری ع والا محمد سلیم نقشبندی بندی گلزارت احباز سرگودہ انام اللہ اطاری اکاڑا بنتے سید غلام مرتضی بخاری لیاقت پور بنتے ریاض ٹیکسلا بنتے عبدالقیوم اتار نگر ٹنڈو جام بنتے علی اتاریہ باب المدینہ کراچی سید افتخار علی گجرات ان بارہ کے درمیان انشاءاللہ شاء قرآن دازی ہوگی اور جن کا نام نکلے گا انہیں انشاء اللہ تبرکات مدینہ پیش کی جائیں گے سبحان اللہ. قرآن دازی آپ ہی کر لیں وہیں وہی کر لیں اور قرآن داضی میں جس کا نام ہے وہ آپ بتائیں جس کا نام نکل رہا ہے انام اللہ اتاری اوکاڑا تبرکات مدینہ روانہ کیے جائیں گے انام اللہ اتاری اوکاڑا انام اللہ اتاری اوکاڑا ان کو ان شاء اللہ تائف پہنچائے جائیں گے بہت مبارک ہو اوکاڑا کے اسلامی بھائی کو آپ کے لیے یہ توحفہ نکلا ہے اور مدری چینل کے ناظرین اب آخری مرحلے کی طرف بڑھیں گے سوچ سمجھ کر آپ نے بیل بجانی ہے جو بیل بجائیں گے وہی شیر پورا کریں گے ہر شیئر پر ایک پوائنٹ ملے گا اور جو زیادہ نمبر لیں گے پوائنٹ لیں گے وہی آگے بڑھیں گے اب ہے فیصلہ سیمی فائنل میں کون جا رہا ہے بیل چیک کر لیجیے سب کی بیل صحیح ہے کسی کی خراب تو نہیں ہے آپ کی کوئی ہیلپ نہیں کرے گا یہاں آپ بالکل خاموشی تعریف فرما دیں اور صرف سبحان اللہ کی سدائیں ہوں اور کچھ نہ ہو سرمے کے حوالے سے کچھ مدری پھول بھی لے لیجئے جو میں نے سرما سنت ہے اس کی تفصیل سن لیجئے سرمہ رات کو لگانا سنت ہے پیارے آکا صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم رات کو سوتے وقت سرمہ لگاتے تھے دوپہر میں سوتے وقت نہیں سنت یہی ہے کہ رات کو سوتے وقت سرما لگائے دن میں سرما لگانا جمعہ کی نماز کے لیے عیدین کے لیے سنت ہے یعنی جمعہ کی نماز ہو یا عیدین ہو تو دن میں بھی سنت ہو جائے گا اسی طرح آشورا کے لیے بھی سنت ہے اور روزانہ شب کو روزانہ رات کو سرما لگانا سنت ہے نیت کر لیں کہ انشاءاللہ شاء کی سنت کو بھی زندہ کریں گے میرا المناجی سے میں نے یہ پڑھ کر آپ کو سنا ہے جو مفتی احمد یار خان نئیمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھی ہے اور اب پڑھیں گے پہلا شیر دس شیر ہیں آپ تیار ہیں کسی قسم کی گھبراہٹ تو نہیں ہے سیمی فائنل میں جانا ہے انشاءاللہ شاء اللہ دس ہیں اور کسی ایک نے بہرحال پیچھے جانا ہے اور میں بھی بہت ایکسائٹیڈ ہوں اس معاملے میں کہ کون جاتا ہے دونوں ٹیمیں ہماری جو ہے نا یہ بڑی زبردست ہیں مقابلہ بھی اچھا کرتے ہیں اور پچھلے مقابلے میں جو ٹیم آگے بڑی ہے مدری ناماد کی ٹیم یہ وہی تھی جو پچھلے مقابلے میں بھی پیچھے رہ گئے تھے لیکن آج ان کے نصیب آگے بڑھ گئے پچھلے مقابلے میں آج دیکھیں کیا ہوتا ہے آپ میں سے کون آگے بڑھتا ہے پہلا شیر ہے آپ سے بس ٹیم جامعت المدینہ والوں نے آپ سے بس میں بس کر دی بہت جلدی کی آپ نے شاید بتا پائیں شاید نہ بتا پائیں بہت سوچ سمجھ کر جواب دینا ہے آپ سے بس آپ ہی کو مانگتا ہوں یا نبی آپ کا ادنا سناگر سبز گمبد دیکھ کر شیر درست پڑھیں اگر یہ ہے تو آپ کے پاس پانچ سیکنڈ ہے آپ سے آپ ہی سے آپ ہی کو مانگتا ہے شیر کیا ہے شروع سے پڑھیں ایک بار صحیح سے پڑھ لیں آپ سے بس آپ ہی سے آپ سے بس یہ تو میں نے پڑھا آپ سے بس آپ ہی کو مانگتا ہے یا نبی آپ کا ادنا سناغر سبز گمبد دیکھ کر سبز گمبد دیکھ کر جواب درست دے دیا ہے دو پوائنٹ کی کمی ہے اور جامعت المدینہ والے یہ سب پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دوسرا شعر ہے دیکھیں کون پورا کرتا ہے انہیں انہیں انہیں جانا جی اتنا کلوز دونوں نے ہاتھ رکھا ہوا تھا کہ کیا آتا ہے بہت کلوز ہے اگر کلوز ہے اور بالکل سیم ہے ریپلے کی طرف بڑھیں گے چلیں بھائی دروت صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے کون پہلے کس نے پہلے بیل بجائی تھی اور ریپلے میں پتہ چلے گا اگر بالکل کلوز ہوا تو پھر شیئر بدل لیں گے دوسرا شیئر ہے یہ کیا فیصلہ ہو رہا ہے کسی فریم میں تو کوئی پہلے ہوگا کچھ تو فرق ہوگا دیکھیں دونوں نے برابر بجائی ہے لیکن ایک ٹیم کی بیل جو ہے نا وہ زیادہ تیز بج رہی ہے یعنی وہ تینوں نے بجائی ہے یا دو نے بجائی ہوگی پھر بھی آپ کو نہیں دیں گے جامعت المدینہ والے آئی ٹی والے دونوں نے برابر بیل بجائی شیر کو دوبارہ کرتے ہیں شیئر ہے یا اللہی نہیں بجا رہے یا اللہی جب چلے بھائی اب کس نے پہلے بیل بجائے یہ بتائیں دوبارہ ابھی پلے کی طرف بڑھیں گے سیم ہو سکتا ہے پھر پچھلی بار کی طرح ہو پھر دور سے پاک پڑے سلے آلان جی جامعہ تل مدینہ آپ پورا کریں گے جامعت المدینہ والے مدینہ عاصف بھائی آپ نے پہلے آپ کا ٹائمر چل گیا ہے فیصلہ ہوا ہے آپ کے لیے جب سر شمشیر پر چلنا پڑے رب سلیم کہنے والے دیکھئے میرے مرادی شیر کو پڑھنا ہے جب سے بہت ہے آپ نے جلد بازی کی دونوں نے آپ کے پاس پانچ سیکنڈ ہے مجھے تو نہیں کرنا جلدی بولو مجھے تو نہیں کرنا یا الہی جب آپ کا وقت ختم ہو گیا ہے اور آپ نے کوئی بھی شیر پورا نہیں کیا نا کون سا پڑا یا الہی جب سرے شمشیر جب سرے شمشیر پر چلنا پڑے رب سلم کہنے والے غم زدہ کا ساتھ ہو آپ نے شیر پڑا اور آپ کا جواب چونکہ میری مرادی شیر پڑھنا ہوتا ہے اور یہ جو جواب تھا یہ میرا مرادی نہیں تھا آپ کو پوائنٹ نہیں ملے گا بلکہ ایک پوائنٹ کم ہو جائے گا شیر تھا یا الاہی جب رضا خواب گران سے سر اٹھائے دولت بے دار حس نے کے مستفی کا ساتھ ایک پوائنٹ کم کروا دیا جو پہلے لیا تھا جلد بازی میں یہ ہوتا ہے سوچ سمجھ کے بیل بجانی ہے تیسرا شیر پڑوں گا شیر ہے نوری نہیں بجائیں گے نوری پہ نوری چادر جامعت المدینہ بیل جلدی بجائی ہے نوری چادر 20 سیکنڈ باقی ہے جلدی کیجیے بیل تو جلدی بجاتے ہیں شیر جلدی نہیں سناتے نوری چادر تنی ہے کابے پر بارش اللہ کے کرم کی ہے آپ نے شیر سوچ لیجیے یہی ہے نوری چادر میں دوسرا تو है ہے وہ نہیں ہے نوری چادر پہ محفل تنی نور کی اچھا وہ نہیں ہے وہ نوری محفل پہ چادر ہے آپ نے کہا نوری چادر تنی ہے کابے پر بارش اللہ کے کرم کی ہے اس بار پھر آپ نے جلدی کی تھی اور اس بار جواب درست ہو گیا ہے تین شیر ہو چکے ہیں اور आलो आलो فیصلہ ابھی تک کوئی نہیں ہوا کون آگے بڑھتا ہے چوتھا شیر نا آسمان جی پہلے کس نے بیل بجائی ہے ایوری ون از کنفیوز کون پہلے جی سمجھ نہیں آ رہی پہلے کس نے بیل بجائی ہے پھر ریپلے دیکھیں گے درود پاک پڑے جامعت المدینہ اللہ جی شیر پڑھیں نہ آسمان کو سرکشیدہ ہونا تھا حضور خاک مدینہ خمیدہ ہونا تھا سوچ لیجئے نہ آسمان سے اور شیر نہیں آتے حضور خاک کے مدینہ خمیدہ ہونا تھا آپ نے پڑھا اور اس بار بھی آپ کا جواب درست ہو گیا ہے جامعت المدینہ والے چار اشار ہو چکے ہیں اور اب دونوں کے پوائنٹ برابر ہیں چھ شیر باقی ہیں اور اب دیکھیں کیا فیصلہ ہوتا ہے پانچواں شیر ہے مدینے ہمیں پھر, پھر برابر سیم ٹائم میں بیل بجا رہے ہیں دونوں ٹیمیں جو ہیں ایک دوسرے کو بھرپور ٹکر دے رہے ہیں درد پاک پڑھتے ہیں محمد صلو اد ہی وسلم صلّو ادا موہن جی ریپلے دکھائیں گے کہ کس نے پہلے بیل بجائی ہے اسی کی طرف ہو سکتا ہے پوائنٹ بھی چلا جائے جی ریپلے دکھایا جائے اللہ پر دل کی دھڑکنیں بھی تیز ہو جاتی ہیں جب بیل بجتی ہے پہلے ایک فریم کوئی دونوں نے برابر بیل بجائی ہے اس بار یہ شیر کینسل کر کے اب دوبارہ دوسرا شیر پڑھیں گے دیکھیے کون پڑھتا ہے پانچواں شیر ہے نا یہ کیا کہہ رہے گیا نہیں ہو گیا نا وہ تو نہیں یہ تو کینسل ہو گیا پانچواں شیر دوبارہ پڑھیں گے شیر ہے نہیں جانتا تین جامعت المدینہ نے پہلے بیل بجائی ہے نہیں جانتا پہ ہو سکتا ہے آخر میں قیدے میں نہیں جانتا تو سترہ سیکنڈ کہا نہیں لگائے گا کوئی کہا لگایا ہے تو اس سے توبہ کر لیں دس سیکنڈ باقی ہیں جلدی کیجیے ایک پوائنٹ کم نہ ہو جائے چھ سیکنڈ باقی ہے اس کے بعد موقع نہیں ملے گا نہیں جانتا میں مدینے کے آداب آپ کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے آپ کنفیوز بھی لگ رہے ہیں شاید آپ پہنچ نہیں پائے یا پہنچ گئے نہیں جانتا میں مدینے کے آداب مدینے میں کیسا سرور آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے شیر درست نہیں پڑ سکے ہیں بیل جلدی بجائی آخر میں کہہ رہے ہیں حال کے حال سے کے نہیں جانتا شیر تھا نہیں جانتا یہ مدینے کے آداب یہ تیرہ ہے تیرہ برا یا بھلا ہے امیر علیہ سنت کا شیر تھا درست جواب نہیں دے سکے شیر غلط ہو گیا جواب نہ دینے پر ایک پوائنٹ کم ہو گیا ہے پانچ شیر ہو چکے ہیں چھٹا شیر جامع المدینہ والے ایک نمبر پیچھے ہیں چھٹا شیر پڑھ رہا ہوں شیر ہے پھر میسر ہو ٹیم جامعت المدینہ میں ایک بار پھر جلدی کی ہے شیر پورا کریں گے بائیس سیکنڈ کے اندر مدری مشورہ جاری ہے جلدی کیجیے پھر میسر ہو پھر میسر ہو مجھے کاش مقوف ہے میں مزریفہ اور مینا کا جلوا میں مزدلیفہ اور میناک دیکھوں جواب درست ہو گیا ہے چھ <متصفح> شیر ہو چکے ہیں دونوں ٹیمیں اب پھر برابر پوائنٹس پر آ چکی ہیں ساتواں شیر ہے دیکھے کون پورا کرتا ہے شیر ہے دن دن لہ پھر سیم ٹائم میں شاید بجائی ہے بیل کسی کو بھی شاید یہ نہ ملے جی بتائیے ہماری <سوال> مجلس دیکھ رہی ہے فیصلہ کریں گے نہیں ہو سکے گا تو شیر چینج کریں گے آج جی جامعہ تل مدینہ پڑھیں گے آپ شیر دن لہو میں کھونا تجھے شب صبح تک سونا تجھے شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں دن لہف سے یہی شیر ہے دن لہو میں کھونا تجھے شب صبح تک سونا تجھے شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں اور آپ کا پوائنٹ آپ کو ضرور ملے گا کتنے شیر ہو گئے سات شیر ہو چکے ہیں اور تیم جامعہ المدین اب ایک پوائنٹ آگے بڑھ گئی ہے تین شیر ہیں اس میں فیصلہ ہونا ہے کون آگے بڑھتا ہے شیر ہے فضلے ایک لفظ سن کر بیل بجا دی ہے بہت جلدی کی ہے سوچ سمجھ کر شاید فیصلہ نہیں کیا فضل کیا ہوئے آپ کو جلدی کیجئے فضل رب الولا اور کیا چاہیے مل گئے مستفیٰ اور کیا چاہیے آپ نے کہا فضل رب الولا اور کیا چاہیے چاہیں تو بدل دیں مل گئے مستفی اور کیا چاہیے دو سیکنڈ باقی ہیں آپ نے شیر پڑا مل گئے مستعفی اور کیا چاہیے اور ایک بار پھر آپ کا جواب غلط ہو گیا ہے یہ شیر یوں نہیں تھا یہ شیر تھا فضل رب سے پھر کمی کس بات کی مل گیا سب کچھ جو طےبہ مل گیا آپ کا پوائنٹ پھر کم ہو گیا ہے اور اب دو شیر باقی ہیں اور دونوں ٹیمیں برابر ہیں کس نے آگے بڑھنا ہے اب تک فیصلہ نہیں ہو سکا نواں شیر پڑھ رہا ہوں دیکھیں کون پورا کرتا ہے شیر ہے یہ تو بس ہاں ہاں ہاں آئی ٹی والوں نے بیل بجا دی ہے یہ تو بس بسی کر دی ہے بائیس سیکنڈ باقی ہیں مدنی مشورہ جو ہو رہا ہے جلدی کیجیے ٹائم کم ہے سترہ سیکنڈ ہے جامعت المدینہ والوں نے اب آخری جواب دینا ہوگا تو یہ سلسلہ ٹائی ہو جائے گا پھر ہم آگے بڑھیں گے مزید کسی فیصلے کی طرف جلدی کیجیے ٹائم نہیں آپ کے پاس چار سیکنڈ تو بس ان کا کرم ہے کہ جو سن لیتے ہیں ورنہ, ورنہ یہ لب کہاں فریاد سنانے کے لیے ورنہ یہ لب کہاں فریاد سنانے کے لیے آپ نے یہ شیر پڑھا اور بہت جلدی بیل بجائی تھی آپ کا جواب درست ہو گیا ہے اللہ اکبر ایک پوائنٹ سے آگے بڑھ گئے ہیں آخری شیر ہے اور اب جو یہ پورا کرے گا تبھی ہوگا فیصلہ اگر آئی ٹی والے پورا کریں گے تو جیت جائیں گے اور جامعہ والے کریں گے تو یہ مقابلہ برابر ہوگا پھر ہم فیصلہ کریں گے کسی اور چیز سے آگے بڑھیں گے شعر ہے حشر میں کیا کیا جانے مدینہ دیکھیں کون شیر پورا کرتا ہے جلدی جلدی جلدی جی حشر میں کیا کیا مزے وارفتگی کے لو رہا لوٹ جاؤں ہاتھ میں لوٹ جاؤں آپ کا دامانے دامان عالی ہاتھ میں شیر درست پورا کریں حسر میں واپس نہیں پڑ پانچ سیکنڈ باقی ہیں حشر میں گھبرائیں لوں کیا مزے وارفتگی کے لوں رضا لوٹ جاؤ دامن علی ہاتھ درست پورا کرنا ہے لوٹ جاؤں آخری بار ایک لوٹ جاؤں ہاتھ میں داما نے لوٹ جاؤں لوٹ جاؤ لوٹ جاؤ ان کا دامان علی ہاتھ میں آپ درست نہیں کر پا رہے لوٹ جاؤں لوٹ جاؤ دیکھیے میری مجلس مجھے روک رہی ہے میں آپ کو حسر میں ایک بار دوبارہ پڑتے وارفتگی کے اس میں کیا کیا مت وارفتگی وارفگی کہہ لوں تھا لوٹ جاؤں ہو گیا ہے لوٹ جاؤں جواب نہیں دے پا رہے حالی ہاتھ میں اور شیر پورا نہیں ہو پا رہا ایک پورا ورڈ دو تین ورڈ جو ہے وہ نہیں پڑ پا رہے شیر ہے لوٹ جاؤں پا کے وہ دامان حالی ہاتھ میں فیصلہ ہو گیا ہے ٹیم آئی ٹی کو مبارک ہو یہ سیمی فائنل میں جا چکے ہیں اللہ اکبر پچھلا مقابلہ بھی وہ ٹیم جیتی تھی جو پری کوارٹر فائنل میں پیچھے رہ گئے تھے آپ لوگ تھوڑی دیر مزید بیٹھے رہیے ہم ان شاء کو اپنے اختتام کی طرف لے کے جا رہے ہیں ہماری ٹیم جامعت المدینہ والوں کو ہم تائف دیں گے اور سلسلے کو اختتام کی طرف لے کے جائیں گے آپ لوگ بھی ادھر آ جائیں مدینہ انشاء کل رات پھر ہوگی آپ سے ملاقات آپ کو تحفہ ماشاءاللہ اللہ ہوتا ہے سلسلہ اسی طرح چلتا ہے اور یہ نصیب کی بات ہے ٹیم آئی ٹی والوں کو مبارک ہو یہ اب دیکھیں آگے کیا کرتے ہیں کل رات انشاءاللہ اللہ اسی طرح ہم آگے بڑھیں گے ذوق نات بھی ہوگا اور انشاءاللہ شاء اللہ فیضان اعلیٰ حضر آپ دیکھیں گے اسکور بورڈ دیکھتے ہیں کس طرح آج مدری مقابلہ ہوا جامعت المدینہ اور ٹیم آئی ٹی کس طرح آگے بڑھی اور بہرحال کمال مقابلے کے بعد جامعت المدینہ والے بہرحال پیچھے چلے گئے ہیں انشاء اللہ کل رات بھی ذوق نات اسی طرح اسی انداز سے ہوا ہوگا آپ ہمارے ساتھ رہیے گا اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں نعرہ لگائے فیضانِ حضرت رضا اور اگر آپ ہمارا ہمارے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں اس سلسلے کے حوالے سے پچیس سفر کو لنگر رضویہ کے حوالے سے تو آپ ہماری مجلس سے رابطہ کر سکتے ہیں میسج کے ذریعے یا کالس کے ذریعے یا فیس بک پہ میسج کر دیں ہم انشاءاللہ آپ سے خود رابطہ کریں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ